بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغليظ بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين اللہ رحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو و یاکا نستعین ایدن الصراط للمستقیم صراط الذین نعمت عليهم غید المغضوب عليهم والا ضلین آمین اللہم حبیب لئینا لئیمان وزیجنه في قلوبنا وكره لئینا الكفر والفسوق والحسیان واجعلنا من راشدین اللہم زیجنہ بزین في ایمان واجعلنا خداتم محترین سے ابتدائی گفتگو ہو چکی ہے اور خاص طور سے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے ساتھ اللہ کا معنی کیا ہے یہ سب کے بتایا گیا کیا ہے اللہ کا معنی اللہ کا اللہ کی جسی جو معنیٰ جو جسی. عباس نے بتایا لفظ اللہ کی جو میننگ اللہ یہ تو خلقی ہے اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ لفظ اللہ معلوم کے معنیٰ میں یعنی جس کی عبادت کی جائے یعنی تنہا ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق اور رحمان اور رحیم میں کیا فرق بتایا رحمان <laughs> سارے مومن ضبط رحمت جیسا ایک فرق اور رحیم جو اللہ کی قرآن بالمبن ہے علم القرآن خلق النسان رحمٰن نے قرآن سکھایا اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور خلق انسان کو پیدا کیا تو انسان میں عمومن بھی ہیں اور کافر بھی رحمان کے ذکر کے بعد انسان کی تخلیق کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت تمام انسانوں پر ہے اور انسانوں میں اللہ بھی خلق کمفمین کم کافر و اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے کچھ مومن بھی ہیں کچھ کافر بھی ہیں تو اللہ کی رحمت عام ہے اور اسی طریقے سے اللہ عام قویت کویائی دی اللہ تعالی نے انسان تو قویت کویائی اللہ نے صرف مومنی ہی کو نہیں دی بلکہ مومن اور کافر سب کو رحمان کے ذکر کے بعد اشمس والمر و حسمان یا اس کے بعد جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے وہ نعمتیں جو ہیں مومن و کافر سب کو دیمان نے اور مومومیتیں اور رحیم میں خصوصیت دوسرا فرق یہ ہے جو بتایا گیا کہ رحمان جو ثبوتی صفت ہے یعنی اللہ تعالیٰ صفت رحمت سے متصف ہے اور رحیم کے ذریعہ اللہ پوری مخلوق پر رحم کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ رحمان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے اور رحیم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا فیضان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اپنی مخلوق پر جس سے اللہ نے بعد ما وین شر الرحمت وهو ولی الرحم یہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے انسان مایوس ہو گیا لیکن اللہ اپنی رحمت کو پھیلا رہا ہے بین شرالرحمت بارش بھی اللہ کی رحمت قرآن بھی اللہ کی رحمت اور کائنات کی جتنی ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ ایجادات یہ سہولیات یہ سواریاں اور زمین میں گھومنا پھرنا دن بدن نئی نئی چیزوں کا وجود میں آنا یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی رحمت ہی ہیں ہے نہیں ہاں جی اس کی تفصیل اس کے بعد جو ہے مالی کی امدین رحمت کے بعد اللہ نے ملک کا ذکر کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ہاں پر عبادت کی جو کہ جو تین ارکان بتایا جاتے ہیں عبادت کے تین پیلرز ہیں یہ تینوں میں سے کوئی اگر ایک نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی پہلی چیز ہے عبادت کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کرنے والا جو عابد جو ہے بندہ اللہ سے خالص محبت کرے والذین نے امن و شد و حمب اللّہ ایمان والے اللہ تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کی دعا بھی کی اللہ نے اپنے نبی کو تعلیم بھی دی دیٰ محمد الا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھوتی ہے دعا پڑھو اللہ بنصر کو فیل الخیرات و ترکل المنکرات محب المساکن منت تغفر فر علی وطرحمنی اور تب اباد کا فتنا بن و تب فنی غیر مفت اللہ منصر کا حبکہ محب نبی ایک محبمک محب عمل و قریب اللہ میں تُس تیری محبت کے سوال کرتا ہوں خالص محبت محب مین محب نبی اور ابن نبی کی محبت محب مینبک جو محبت کرتے ہیں اس کی محبت محب عمل و قریب اور ایسے عمل کی محبت جو تیری محبت سے کیا کر دے قریب کر یعنی اللہ کی محبت یہ ایمان کی روح ہے روح کی غذا ہے اور عبادت کا عبادت کی بنیاد ہے پہلی چیز ہے الحمد للہ رب العالمین کے اندر جو ہے کیا ہے محبت ہے کہ اللہ رب ہے تمام چیزوں کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے اور انسان کو جو کچھ ہے کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں محبت ہے یا نہیں جب کسی پر آپ احسان کریں گے تو وہ کیا کرے گا آپ سے کسی مخلوق پر احسان کریں گے تو آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی جس کو آپ نے رکھا پالا یہاں تک کہ ایک بلی بھی یہاں تک ایک کتا بھی آپ اس پر احسان کریں گے تو آپ سے محبت کرے گا تو رب کے ذریعے اللہ نے پوری مخلوق پر احسان کیا اس میں محبت کا پیغام ہے اور اسی محبت سے ہم دعا کرتے ہیں رب ناتینہ دنیا حسن و خلاخرت حسن وقین हाँ. تو اس میں محبت ہے الرحمن الرحیم کے اندر امید ہے عبادت کا دوسرا رکن کیا ہے امید دعا کریں تو امید سے دعا کریں اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے وہ بندہ جب رحمت کا ذکر کرتا ہے تب اس کا دل جو ہے اللہ کی رحمت سے معمور ہو جاتا ہے اس کا قلب جو اللہ کی رحمت سے سرشار ہو جاتا ہے اس میں اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اللہ کا اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ مرحمۃ کا فلاح تکلنی اللہ اور فتح تیری رحمت کے ہی امیدوار ہیں اور مالکین میں کیا ہے قیامت کے کے خوف, خوف. الحمد للہ رب العالمین میں محبت الرحمن الرحیم میں امید مالک امدین میں مجموعے کا نام عبادت اس کے بعد کہا ایا کناب دو. یعنی عبادت سے پہلے یہ تینوں چیزوں کا تذکرہ یہ اس بات کی دریل ہے کہ جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی یہ عبادت نہیں ہوں اگر کسی نے صرف محبت کے ساتھ عبادت کی اللہ سے امید بھی نہیں اور اللہ کا خوف بھی نہیں صرف محبت کے ساتھ عبادت کی, تو وہ صوفی ہوگا منع عبد اللہ ابل صوفی بعد میں کا ملحد ہے لیکن صوفی کہیں گے کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے جنت کی لالچ میں عبادت کرنا جو ہے یہ بھی شرک ہے ناوزب اللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کی لالچ میں عبادت نہ کریں تو اور کس چیز کی بات اللہ نے خود کہا بر خوف ہوں تو اللہ سے ماں امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ جس نے اللہ سے کی عبادت کی سے محبت کے ساتھ وہ صوفی ہے ومن عابد اللہ حبر رجا فو مرج اور جس نے اللہ کی عبادت کی امید کے ساتھ صرف امید کرو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے اللہ سے محبت بھی امید رکھو اللہ گفرحیم معاف کر دے گا معاف کر دے گا وہ کیا ہو جائے گا ہو جائے گا مرجیا امت میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس کا کہنا ہے کسی ایمان جاننے کا نام اللہ سے محبت رکھو اللہ سارے گناہ کو معاف کر لے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان اور اس امت کے ادنا درجے کا ایمان دونوں کا ایمان برابر ہے کہتے ہیں کیوں اس لیے کہتے ہیں اللہ کی اس کے غصے بقاری تو انہوں نے امید کی آیتوں کا دیا تو اگر صرف امید رکھیں گے اللہ سے ڈر نہیں رکھیں گے تو اس کی مثال کس کی ہے مرجیاں میں ہو یعنی مرجیا ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ سے امید رکھو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا ٹھیک ہے نا تو اگر ہم صرف امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے تو گویا کہ ہماری گنتی جو ہوگی ہمارا شمار کس میں ہوگا یا ہر سنت جماعت سے ہم نکل جائیں گے اور اس جماعت بھی چلے جائیں گے جو گمراہ ہو گئے جس صحابہ کی جماعت سے نکل گئے جی حدیس جی ہے علی دو طبقہ جو ہے حوزے کوستر پہ حاضر نہیں ہوگا سیلاب نہیں ہوگا ان کو بھگا دیا جائے گا اس میں تقدیر کا انکار کرنے والی اور مرزیا لوگ مرزیا جانے جو کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے صرف ایمان لانا کافی ہے اور اللہ سے محبت رکھو اللہ سے امید رکھو اللہ سب معاف کر دے اب سمجھ میں آ گیا اس کے بعد اومین عابد اللہ حب الخوفی فو حروری جس نے اللہ اللہ کی عبادت کی خوف کے ساتھ صرف ان کا یہ حروری یعنی خوارج ہے خوارج کا کہنا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے ایک خالدم مخلد النار ہے ہمیشہ ہمیش کیا ہوگا جہنم میں جائے گا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے جبکہ صحیح صحیح منہ سنت الماد کا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے دل میں نفرت ہے پھر بھی گناہ ہو گیا تو وہ کافر نہیں ہے فاسق ہے کیا ہے وہ فاسخ. ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہوگا گناہ کی وجہ سے وہ فاسق ہوگا موب میں نن بے ایمان ہی بے کبیرتی مومن کی وجہ سے وہ کیا ہے ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے کیا ہوگا وہ فاسخ. اسلام سے خارج نہیں ہے لیکن مرتزیلا اور خوارج, خوارج کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہمیشہ ہمیش جنم میں رہے گا اور خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر بھی ہیں معتدلہ کہتے ہیں نہ کہ کافر ہے نہ مومن نے دونوں کے بیچ میں لیکن آخرت میں ہمیشہ میں ہمیش جنم میں رہے گا مطلب وہی ہوا تو تمہاری تمہیں دن سے دلیل لیا انہوں جب وہ عذاب کی آئے جن میں اللہ تعالی نے دھمکی دی آباد شدید القاب ربانہ ان کا کیا ہے میں ربنا فلا رب فلاخنعین کا منتخیر جس کو تم نے جہنم میں داخل کر دیا تم نے اس کو رسما کیا جہنم میں داخل کر دیا رسوا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا خوف جو ہے انہوں نے اپنے اوپر غالب کر لیا یہ خوارج جو ہے اس امت کا سب سے پہلا فرقہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ تم کو اپنی نماز حقیر معلوم ہوں گی ان کے روزے اتنے زیادہ ہوں گے کہ تم کو اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے قرآن پڑھیں گے تم سے بہتر خوبصورت آواز میں قرآن پڑھیں گے تم کو اپنی قرت حقیر معلوم ہوگی قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں جائے گا پڑھیں گے اچھی آواز میں گی سمجھیں گے نہیں سمجھ گئے نا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خوف کو غالب کیا اللہ سے امید نہیں رکھی مالک امدین میں خوف ہے یہ کہ تینوں کا مجموعہ کے بعد یہ تو آج یہ بحث ہوگی لیکن ہم الحمد سے گفتگو کر چکے پہ گفتگو رب, رب پہ بھی بات ہو چکی ہے ربوبیت پہ بات ہوئی ہے کہ نہیں نہیں نہیں میں سمجھا تھا کہ مدین پہ پہنچ گئے الحمد پہ تو بات ہو گئی نا جی. اللہ پہ بھی بات ہو گئی رحمان پہ بھی بات ہو گئی جی. Nee, الحمد للہ رب العالمین رب العالمین پہ باقی ہے ہاں رب کا معنی کیا ہے میں بھول گیا تھا رب کا لفظی معنی کیا ہوا پالنے, پالنے, پالنے, پالنے پوسنے والا تربیت کرنا تربیت انشاء انشاء اللہ انشاء شعین حد الاحدمام کسی چیز کو پیدا کرنا اور بتدریج اس کو انجام تک پہنچانا کسی چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے اس کو کہاں تک وہ جائے لاسٹ اسٹیج تک مثال کے طور پر بیج ڈالتے ہیں بیج کیسے کیا ہوا ہے پہلے کوپل نکلتی ہے پھر کوپل نکلتے نکلتے پھر آگے تنا درخت کی شکل اختیار کرتا ہے پھر اس کے بعد پھول آتا ہے پھر پھل آتا ہے پھر وہ پکے تیار ہوتا ہے پھر وہ چکھنا ہو جاتا تو یہ ان اللّہ نے کیسے پودے کو نکالا اللہ مختلف البانوں قرآن میں اللہ نے فرمایا علم ترن اللہ سما اِمان فصل نے مختلف البان ہو فلم یہی جو فطرہ ہو بس فراہ پون خطامہ نہیں ہے سے اللہ نے بارش نازل کی مختلف ان کو نکالا اور پھر وہ اس کے اوپر پھل اور پھل آ پھر وہ کھیتی پک کے تیار ہو گئی انجام تک ہے نا یہ <تصفح> ربوبیت اسٹیج وائز نمبر ایک نمبر دو انسان کی مثال لیجیے انسان پہلے نطفہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم خلقنا النطفة. ثم خلقنا خلقنا فلم خلقن الطفہ خلقن الطفہ خلقا و خلقن المدوام فخوام الرحمٰ ہو آخر لٹکا ہوتا علقا کے معنی جوک بھی ہے یعنی کو اللہ نے علقہ دیا جمع ہوا خون بنایا یا سسپینڈیڈ یا لیچ جس کو جوک کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ خون کا لوٹڑا بن گیا دن کے بعد پھر اس کے اوپر اللہ نے ہڈی چڑھا پھر اللہ نے اس کو پروان چڑھایا پھر اس میں روح ڈالی تو یہ ربوبیت ہے یا نہیں اس لیے اللہ نے کہا وہ فی انف سکما فلاط اپنے آپ پر غور کرنے کے ربوبیت اس لیے رب کا معنی جو کیا جاتا ہے تربیت سے اور رب کا دوسرا معنی بتاتے ہیں الخا... سید المتا الخالق المالک المدبر الخالق الما القن <التبار> <المدبر التبار> رب وہ ہے جو ہر چیز کا خالق بھی ہے نمبر ایک اس کا مالک بھی ہے نمبر تین <التبار> تمام <تزام برنا> त... <التبار> اس کے نظام کو چلانا <التبار> چلانے والا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ خالق شیئ اللہ ہر چیز کا خالق ولی اللہ غسلام آباد ہر چیز کا مالک بھی ہے ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں دونی امام لکھن من القدمیر جن کو تم اللہ کے راہ پکارتے ہو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے کہ کھجور کے اوپر جو غلاف ہے اس کے بھی مالک نہیں تو مالک ہے اور مدبر بھی الامر پوری نظام کی تدبیر کر رہا اللہ خلقب المر اللہ اللہ ہی کے لیے خالقیت بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے امر بھی ہے یعنی اللہ ہر چیز کے خالق بھی ہے مدبیر امر بھی حکم اسی کا چلے گا کائنات کو ہی چلا رہا ہے پھر آپ آگے کہا تبارک اللہ رب العالمين. خلق اور امر کے بعد رب ویت سے تذکر آیا الخلق اللہ الخلق رتبا بر رکل برکت ہے وزاد اور اللہ تعالیٰ نے اس بے شمار آئے نازل نازم کے خلاصہ کلام گیا اور ربوبیت کی تعریف ایک تو تربیت سے ہے جس کی مثال دیا اسٹیج بائی اسٹیج جو کسی چیز کو بڑھانا دوسرا ربوبیت کا معنی خالق مالک اور مدبر ہے ٹھیک ہے تو رب العالمین کے اندر دیکھ لیجئے اللہ تعالی جو ہے انسان کی پرورش کیسے کرتا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ نے انسان کو بڑھایا اور وہاں پہ رضی کا انتظام کیا نہیں کیا پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اور جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ماں کے شکم میں دودھ کی نہر جاری کر دی اور عمر بڑھنے کے ساتھ دودھ کے اندر موٹاپا بڑھتا ہے اس کی غذائیت بڑھتی ہے اس میں پروٹین میں اللہ اضافہ کرتا ہے اور ایک زمانہ آتا ہے دودھ چھوڑ دیتا ہے تو دودھ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر جیسے انسان چلنے پھرنے لگا اس اعتبار سے اس کے ماحول کو اللہ نے سجا دیا بچہ بڑھا تو ماں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے چلایا پھر بڑھا تو اس کے بعد کا انتظام کیا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہاں تک کہ بالغ ہو گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے کائنات میں بہت ساری نعمتیں پھیلا دی روزی کی انتظامات کر دیے پھر شادی بیاہ ہوئی السلے یعنی یہاں تک امر گیا تو ربویت کے اندر اور دوسری مخلوق کو بھی دیکھی تنوع کے اعتبار سے بھی ربویت دیکھی جو بھی مخلوق ہوتی اس کی روزی اسی کے اعتبار سے ہے صاحب کو اللہ اسی اعتبار سے روزی دیتا ہے پرندے کو اسی اعتبار سے روزی دیتا ہے جو جانور خشکی میں رہنے والے ہیں ان کا انتظام خشکی پہ کیا جو جانور سمندر میں اور پانی پہ رہنے والے ہیں ان کا انتظام پانی میں اور جو جانور جاڑے کے علاقے میں رہتے ہیں ان کا گرد و بیش ان کا ماحول بھی اسی اعتبار سے اور جو گرم علاقے ہیں وہاں کے جانور اسی اعتبار سے ان کا گرد و بیش بھی ویسے ہی ہے جاڑے کے علاقے کے جانور کو گرمی کے میں رکھ دیں گرمی والے جانور کو وہاں پہ رکھ دیں تو وہ نہیں زندہ رہ پائے گا اگر یہ جو ہے مچھلیوں کو خشکی پہ لے آئیں اور خشکی والے جانور کو سمندر میں ڈال تو کیا ہو یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے یہ ربویت اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اور جو جانور جو چیرنے پھاڑنے والے ہیں ان کے دانتوں کو اللہ نے کیسے بنائے دیکھی اور جو مویشی ہیں ان کو ان کو اللّہ اسی اعتبار سے بنائے یہ سب ربوبیت ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وقع کی مندہ بت اللہ تحمل رسق اللہ رضو کو ہا بہت سی مخلوق ایسی ہے جو اپنی روزی حاصل نہیں کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالی انہیں بھی روزی دے رہا تمہیں بھی دے رہا کیوں رب العالمین تو ربوبیت کے اندر بہت معنویت ہے الحمد للہ العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو سار جہان کا رب ہے <تصفح> دو قسم ہے ایک ربوبیت عام اور ایک ربوبیت خاص ہولی خاصہ عام ساری مخلوق کی پرورش کر رہا تھا ایک ہی وقت میں اللہ روزی دے رہا ہے بعد روایات میں اس کا تذکرہ ہے اللہ عالم ابن ابا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی دن میں کیسے پوری مخلوق حساب لے لے گا ایک دن میں نہیں ایک گھڑی میں اللہ لے سکتا ہے تو کہا کہ جو اللہ ایک ہی وقت میں سارے مخلوق کو روزی دے رہا ہے ایک لمحے میں بھی ساری مخلو کا حساب دے سکتا حساب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت, اللہ بیت اللہ سے مزید اقسا کا سفر کیا مزید اقسا کے آسمانوں کا پہلا آسمان دوسرا آسمان زمین سے آسمان کا سفر جو ہے ایک ہزار سال کے برابر پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے سفر پانچ سال کے برابر پھر ساتو آسمان کا سفر پھر سید اللہ کے قریب ہوئے اور اس کے بعد میں بھی راتھی میں گیا راتھی میں لہذا الاب اللہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جائے گی اول المث اس کے لیے اعلی مثال ہے لا قاصل خلق مخلوق پر اسے قیاس نہیں کیا جائے نہیں سکم اتنی شعید اس کے مثل کوئی ہے نہیں روس رب لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی ربویت اس لیے اس ربویت کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے مشرقین بھی مانتے تھے بہت کم لوگوں نے انکار کیا یہاں تک, ابلیس. یہاں تک کہ ابلیس قال عزتی کے لوگ اجماعی تیری عزت کی قسم ہم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دیں گے سوائے تیرے مخلص بندوں کو <قال> رب, میرے رب جس وجہ سے تو نے گمراہ کیا میں ضرور ان کے لیے زمین بنا دوں گا. ان کے گناہوں کو خسورت بنا دوں گا ان کی نگاہوں میں تو وہاں بھی اللہ کی ربویت سے دعا کیا اسے. اس نے ابلیس نے تو ولی تھوڑی نہ ہوا تو ربویت کے قرار کافی نہیں ہے ربویت کے اقرار کرنا یہ ابلیس نے بھی کیا لیکن جتنے صوفیہ ہیں یا گمراہ فرقے ہیں یا دعوت و تبلیغ کے نام پر جو عالمی تحریکیں اس وقت جو برپا ہیں ان کی پوری محنت ربوبیت پر صرف ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ کا معنیٰ کہتے ہیں اللہ خالق الا اللہ لا موجود الا اللہ اللّہ تواہد الجود سے کہتے ہیں اللہ کے قلعہ کوئی خالق نہیں اللہ کے قلعہ کوئی موجود نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ کے ذات عرض پر اس کا علم ہے لہٰذا روی رویت عامہ کے اندر ہے کہ ساری مخلوق کی تخلیق اور اس کی ضروریات کو اللہ بیک وقت پوری کر رہا ہے اور ربویت خاصہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کی تربیت کرتا ہے یعنی اللہ یربی و بالایمان والعمل عمل صالح یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی تربیت کرتا ہے ایمان اور عمل صالح جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا حدمر رب المفلحون پہلے اللہ نے مطخی کا تذکرہ کیا قرآن ہدایت متفقی کیسے سمجھ رہے نا زخرا ہوں اللہ سے ڈرنے والے نماز قائم کرنے والے اس کے بعد اللہ کی راہ و کرنے والے قابل جو اس قرآن پر بھی ایمان لائے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس کے بعد کیا کہا اولا ہُدم مر یہ اللہ اولا اعلیٰ خدم مر رب کا مر رحمۃ مر رحیم نے نہیں کہا خدم مر رب وہ اپنے رب کی ہدایت پر نہیں کہا رہے رحمان کی ہدایت پر ہیں عزیز کی ہدایت پر ہیں قدیر کی ہدایت پر ہیں سلام کا ذکر نہیں کیا رب کا ذکر کیا ہدایت کے بعد رب کا تذکرہ کرنا مومن اپنے رب کی ہدایت پر یعنی ہدایت بھی ربویت ہے یعنی اللہ نے ان کی خاص تربیت کی اور تربیت کیسے کی اللہ نے ان کے ایمان کے توفیق نے ایک نمبر دو ایمان کی حفاظت کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں نمبر دی ایسے امان کی توفیق دی جسے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچایا جو ان آدمی کے دین اور ایمان کو خراب کرتے ہیں جو ایمان کو توڑنے والی چیزیں ہیں یا ایمان کو کم کرنے والی چیزیں ہیں اس لیے کہا اولا ربوبیت خاصہ ہے خاص تربیت اسپیشل تربیت اسپیشل اللہ کی یہ نگرانی ہے ایک عام نگرانی الگ ہے اور ایک خاص نگرانی اس لیے مومنوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت دیتا ہے تاکہ گناہ معاف ہو تاکہ درجے بلند تاکہ اس کے اندر آجزے اور ان کے ساری میں اضافہ ہو تاکہ اس کو اور عمل کا جذبہ بیدار ہو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے نا تو اس لیے ابن عباس نے اس کی تفسیر کی بلایا کہ اللہ ہدم رب اے نور امر رب اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے کہ اللہ نے نور داخل کیا سینے میں نور داخل کیا ربوبیت کی وجہ سے ربوبیت خاصہ ہے سینے میں نور داخل کیا اللہ ہو اسلام جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھل دیتا ہے یعنی اللہ اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے سینے کی تنگی کو دور کر دیتا ہے ہمیندل شر صدرام الد الد الصدر الس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا افمن شرح اسلام علیہ نوربی جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کے نور پہ اس کے دل میں روشنی اور اس کی زندگی میں روشنی اس کی دائیں روشنی آگے روشنی یہ رکو یہ تو ہے اللہ نے فرمایا و تب نور اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے چلتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے تو اللہ مجھے الفی کلبینو رہا عفی بصرین عفی سمعینا وفی نسانا سمعی وہ امینینو رہا بشما لینو رہا مِ فوقینا متحدینا اور اور کیا ہے مختلف الفاظ فی لحمینا و دمینوں رہا وہ شاہینوں رہا وہ عصمینوں رہا بہت الفاظ دل میں روشنی آنکھ میں روشنی کان میں روشنی دائیں روشنی بائیں روشنی آگے روشنی پیچھے روشنی اوپر نیچے اور مجھے وجالی نور صرافہ نور بنا دی وجال نورا خون میں نور تھا فرما دمی نورا شاعری بالوں میں عصبی بھی پٹھے اس کو کیا بلتے ہیں کو موسلس. موسلس. اس میں میں اس روشنی بادر بعد میں قبر نورا میرے قبر میں روشنی تو یہ سب جتنا نور ہے نور میں رب ہے یہ کہا ہے میرے بھائی رب یہ تربیت خاصہ کی, رب رب کی ہدایت پر ہیں اپنے رب نور پر ہیں جب ابن عباس نے کہا نمبر نمبر تربیت خاصہ کی, کی وجہ سے اللہ نے نور دیا نور ہر معاملہ پر نور ہو گیا نمبر دو وہ استقامت یہ استقامت جو اللہ دین پر جو استقامت اللہ دے رہا ہے یہ تربیت کا حصہ ہے ربنا اللہ اس کے اللہ رب کے بعد استقامت اس بات کی دلیل ہے کہ دین پر جو استقامت ہے یہ اللہ کی رقوبیت ہے کہ اللہ نے اس کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے حضرت قدادہ کے بارے میں عالمہ بناتا ہے اگر ہو سکتا ہے کال کوئی اور ہو سکتا ہے آن جاتا ہاں آج تھوڑا ٹائم ہے اچھا میں بھول جاؤں گا مجھے آج میرا سفر ہے مغرب کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو چھوڑ دیتے مجھے ٹین پکڑنا ہے ہم کو وہاں سکندرآباد سے کہنا نہیں تو ہے سوچا تھا وہ لڑکا کو بولوں لیکن میں نے کہا درس میں تو آتا نہیں کبھی آتا کبھی ٹرین کا میں ٹکٹ جو ہے آپ کو بھیجتا ہوں میرے خیال بجے یہاں میرا درس جو ہے میرے سے پونے سات تک تو ختم ہو جائے گا پونے <تصفی> سات سے جائیں گے تو آسانی سے پہنچ جائیں گے تو دو گھنٹہ وقت کتنے بجے نو بج کے کچھ منٹ میں ساڑھے نو بجے دیکھتا ہوں نہیں مسیحد توحیب کے درس آج کینسل ہے ایک ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہاں چلے کوئی بات نہیں وہ بولنا ہے میں جا رہا ہوں کئی ہفتے سے بیچارے وہ کہہ رہے تو یہ جو ابھی ہم کہاں استقامت, استقامت, بھی استقامت بھی میں خاصا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرعین اللہ کالو رب اللہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے تو ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت اللہ تخافو خوف مت کھاؤ ولا تزن غمگین مت ہو خوف مت کھاؤ یعنی دنیا کا غم دنیا سخل ہوا یعنی قبر موت کے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں یعنی جو اس کے بعد جو مراحل موت کی سختیوں کا خوف مت کھاؤ قبر کے عذاب کا کھاؤ کھاؤن کے اللہ کی کا خوف مت کھاؤ خوف کی ضد کیا ہے امن ہے اور امن کی ضد خوف ہے یعنی اللہ ان کو مکمل امن دے گا کیا دے گا مکمل امن اور امن جو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہوگا قلبی اطمینان اللہ حبید تتمین القلوب ہے نا دنیا میں امن ہے اللہ علم ایمان محتد الام یہ مکمل امن ہے نا دنیا میں بھی, دل میں بھی امن ہے اور موت کے وقت بھی امن ہے ان کو بشارت دی جاتی ہے ٹوپو بھی خاصہ ہے نمبر ایک اور دوسرا کیا ہے ولازم غمگین مت غم کی سید کیا ہے خوشی کیوں اس لیے کہ ایک آدمی سائیکل پر ہے اچانک جو اس کو جو امریکن کار مل جائے سائیکل کی کیا اہمیت رہے گی ایک آدمی زیرو ہے زیرو سے ڈائریکٹ ہیرو بن جائے چائے بیچنے والا بادشاہ بن جائے تو چائے کی کیا اہمیت رہے گی بولی جی تو دنیا کی نعمتیں چھوٹ رہی ہیں کروڑوں اربوں آپ نے کمائے مثال لیکن آخرت کی جنتیں سامنے آنے لگیں گے تو دنیا کی کوئی حقیقت رہے گی نہیں ربوبیت ہے نا بھائی جس کی جو اس تین پر استقامت اختیار کیا ہے اللہ نے اس کی خاص نگرانی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرما کردار لگی اجزی اللہ المطفین اللہدین تطوفہ ملاقین یقولسلام العلق مدلجن ویما کنتم تعمل الحم جو متقی لوگ ہیں جو متقی کی تعریف جو پاک لوگ ہیں جن کا عقیدہ پاک ہے جن کا عمل پاک ہے جن کی مجلس پاک ہے جو گندے ماحول سے دور رہتے گندے کاموں سے دور رہتے اور جن کی روزی بھی پاک ہے موت کے وقت فرشتہ کو سلام کرتے ہیں یہی ہے تنظر عالیم الملائی کا اور تبفا الملائی طیبین دونوں کو دو ملا لیجیے رحمت کے فرشت نازل ہوتے ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ یعنی اللہ نے ان کی خاص حفاظت کی جی. ربویت خاص دین میں ثابت قدمی اللہ نے طاقت اور دین میں ثابت قدمی اسی وقت ہوگی جب انسان کا عقیدہ پاک ہو اس کا عمل پاک ہو اس کی نیت پاک ہو اس کی روزی پاک ہو تو موت کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں اور قرطبی نے کہا رحمتہ اللہ علیہ فرشتے اللہ کا سلام بھی بھیجتے اس کو اللہ اور قیامت کے دن اسلام تو اس حکومت یہ ربویت خاصہ خواب بھی شروع جنت کو پاک خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا لہذا ہمیں بھی کم سے کم چار پانچ بار یہ دعا پڑھ لیں اللہ منتربنا اور سکن الام صاحب صلف نے دعا کی اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من شیخ عبدالرحمن بن ناصر صحادی فرماتے ہیں کہ ربویت خاصا ہی کا نتیجہ ہے کہ قرآن میں جتنی انبیاء کی دعائیں ہیں ان میں سب میں ربویت سے دعا کی گئی ہے مثال کے طور پر ایک مثال دی آدم علی اسلام نے دعا کی چلی اور دع جلدی جلدی حضرت موسیٰ کی دعا اور بولی سلمانسی حب کو نہ ملے مم. اور بولیے ربلی رب رب کا حب نے قید کی زندگی میں دے لیے برائیوں سے بہتر ہے سب نے دعا کی نا جب ان کو کہا جا رہا تھا یا تو برائی کرو یا نہیں تو قید میں جاؤ تو کیا قید کی زندگی بہتر ہے ساری بادشاہت مل گئی ماں باپ سے ملاقات ہو گئی سارے ظالم بھائیوں کو معاف کر دیا جو کنویں میں ڈالا گیا تھا جو جیل کی سلاخوں میں تھا مصر کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے, ہے نا جی تو دعا کر رہا ہے رب قداطی تو نے مجھے حکومت ادا کی فاتر پھر دنیا برآخرت تو فنی مسلم سال سال اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے دنیا ورآرت میں تو ہی میرا کارساد ہے تو ہی حکومت دی ایمان کی حالت میں موت دے اور نیکو کی نیکو کاروں کی جماعت سے ملا دے یہ ربوبیت خاصا ہے یا یعنی نہیں اللہ کی خاص ربوبیت اس لیے رب سے دعا کی اور اللہ کے نبی کہ اکثر دعا کیا ہوتی تھی اکثر اس لیے وہ لوگ اپنے عرب کی ہدایت پر ہے وہ استحامت اور استحکامت پر ہیں وہ مف لہور اور وہ مف لہن کی تفسیر ادرک و ماں طالب و نجوما حرب ہر خیر کو پالیں گے ہر شر سے بچ جائیں گے جب اللہ خاص تربیت کرے گا تو خیر کے راستے کو اللہ آسان کر دے گا اور شر کے راستے کو اللہ کیا کر دے گا مجھ مجھ شر جتنی شرور فیطن ہے اس سے اللہ بچائے گا شیطان کے کی... چاہے انسانی شیطان ہو یا جناتی شیطان, شیطان جس طرح اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے یہ آہ... ہمیں ہم اباد ہو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے فتنوں سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے دور رکھتا ہے حدیث ہے میں حدیث بول رہا ہوں لکھا ہے میں. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے ہما دنیا اس کو دنیا کے فتنس سے اس طرح بچاتا ہے دکم سخی من الماں جس طرح کوئی آدمی پانی سے اپنے مریض کو دور رکھتا ہے تو یہ بھی ربوبیت خاصہ میں ہے ٹھیک ہے تو اسی پر غور کریں تو ہاں جو دعائیں دعائیں جو حسن و حسن و فل اور غور و فکر کریں اللہیات الباب اللہ قرون اللہ قیام قرعۂ جنوبی منایت اسلام آباد میں لگی مرون علیہ کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہوئی سورے جاتی کی ابتدائی عائد پڑ لیفات تمہاری تخلیق جو چپائے مخلوق آقل ہے عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ نہیں اور عبد ناصر کہتے ہیں ربوبیت کی سب سے جامع آیت سب سے جامع آیت جو ہے غالباً ایک سو نمبر کی ہے سورہ بکرا ابھی ربوبیت کی سب سے زیادہ جامع آیت پورے قرآن میں جامع جامع, جامع کہتے ہیں یعنی جو تمام چیزوں کو شامل ہے اوز یعنی اوز اتنی عظیم آیت نہیں ملے گی ربوبیت میں جمع جمع جامع سے like. جامع سے یعنی شامل ہے ربوبیت کی تمام قسموں کو شامل ہے اس بارے میں سب سے جامع عائد اور الوہیت سے متعلق بعد میں بات کریں گے کہ پھر ادھر سے ادھر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ان نفی خلق سماوات والا وخت لافی سمجھ میں آ رہا ہے خلق سماوات اس کے بعد وختلاف نہ بارش نہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا دی؟ اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے بارش نازل کرے گا اللہ قومی صحاب المخر زمین کے بیچ میں بادل مسخر ہے یہ سب پخوڑ کے لیے یہ سمجھ میں آئے گی اس میں قومی اس میں مندوں کے لیے کیا ہے بڑی بڑی نشانی. اب اسی, اسی کی تشریح ہے اللہ خیر اللہ محب ولان القف الفسوق و و من اللہ مقسم لنا من خشیتی کما تحول بي بيننا بين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بي جنتك ومن اليقين ما تخوين بي علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا وجعلوا الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا منصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا كبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلد علينا من لا يرحمنا اقرب بيس متعلق آياتك جماعك يا جائد وحفتو اے و اللہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تفصیل سور فاتحہ کو لکھی اگر اسی بک میں رکھا سے مطلب کئی مہینے لگ جائیں گے اگر صرف اسی کو پڑھیں تو یہ سمجھتا اللہ! اللہ خیر اللہ میں دل کی سمجھ آتا ہوں اللهم صدينك وكتابك وسنتك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واقبلنا وارحمنا واغفر لنا واقبلنا وارحمنا واغفر لنا واقبلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين انت مولانا فانصرنا على الكافرين انت مولانا فانصرنا على الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد حين هديتنا وهب لنا من لدنك رحما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد حين هديتنا وهب لنا من لدنك رحما انك انت ربنالیے الى الكهف غار میں صحیح کر دیا پڑھے ربنا, ربنا رحم اللہ رشدہ من الامن رشد ربنا اتنا من ربنا اتنا من ربنا اتنا من ربنا اتنا من لنا لنا اللہ ان ذا وليها مولاها اللهم انا اعوذ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع اللهم انا اعوذ من قلب لا يخشع اللهم انا اعوذ لا يخشع امن نفسي الا تشبع امن ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك